بسرحمن الرحمۃ محمد محمد. اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک اور, اور باقی تمام اور باقی سامعین برادر خارن سب کچھ باقی سلامت عرض کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست کتاب <coughs> <coughs> <coughs> دعوت شریف میں سے درس نمبر انیس جو ہے آج شعلوں کے مبارک خانہ تک پہنچا رہا ہوں اور آج کے درس بھی اسے غسل کے دوران پڑھی جانے والی دعا کے بارے میں ہے کیونکہ یہ دعا بہت ہی اہمیت کے حامل دعا ہے اس دعا کے اندر کل کو بتایا تھا کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اللہ سے دعا کیا ہے کہ ایک تو دل کو پاک کرنے کا اللہ متحر کل بھی یہ ایک حصہ دعا تھا دوسرا وضع کے عملی عمل کو پاک کرنے کے بارے میں دعا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ میرے عمل کو پاس کے تس کے عمل اور تیسرا جو ہے جو تمام خیرات کے سرچشمہ اللہ ہیں اور اللہ سے خیر مانیں چوتھا جو, جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں توابین میں سے قرار دیں پانچواں جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں متحرین میں سے قرار دیں باغ و طیب رہنے والوں میں سے شامل کرنے کا اللہ سے دعا ہے تو اس میں جو دعا کی جو ہے سب سے اچھا میں پہلے سے کا تھوڑا توجہ دے دوں گا کل لفظ اللہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اللہ کو کتنے قریب سے آپ نے محسوس کرنا ہے اور اپنے عاجزی کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے پھر اللہ پڑھیں پھر تحر قلب ہاں جی توحر جو ہے توہر طاہر و تترن کے معنی پاک کرنے کے معنی میں ہاں جی پاک کرنا طاہر پاک ہونا کے معنی میں طاہیر جو ہے تہذیب کے ساتھ آئے تو پاک کرنے کے معنی میں ہاں جی اللہ متحر اچھا تو پھر آگے گیا بھی آ گیا جو ہے قلب ہے پھر یا کدھر نسبت دے دیا تو میرا دل کے معنی میں کل بھی میرے قلب کے معنی میں تو دل کو پاک کرنے کے حوالے سے ہاں جی تو ایک تو یہاں دو ہے دو تو خدے لفظ تہارت حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰ جو ہے طرت کے بارے میں کتاب زہرت الملو میں آپ فرماتے ہیں صبح الملو صفحہ نمبر ساٹھ بابع میں آپ فرماتے ہیں کہ تحرت کے سلسلے میں جو ہے انسان کو چاہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے سلسلے میں غافل نہیں رہنے چاہیے چونکہ دل وہ چیز ہے جس پر اللہ جو ہے منظور نظر حقت دل دل کے پاک اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے اللہ جس پاکی پہ توجہ دیتے ہیں جس پاکی کو اہمیت دیتے ہیں وہ حقیقت میں دل کے پاکی ہے لہٰذا پھر اسی سلے میں آپ فرماتے ہیں تہارت کے چار مرتبہ ہے میرے کم بھی فرماتے ہیں پہلا مرتبہ کیا ہے تہارت تنس و جامع و مکان آپ جہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں آپ کے جسم پاک ہو آپ کے لباس پاک ہو آپ کا جگہ پاک ہو ہر قسم کی فضلات سے احداس سے احباس سے یعنی وہ غذبی ہونے سے ناپاک چیزوں سے ہاں جی گندگیوں سے آپ جس جی جگہ آپ کے دیوا جسم جگہ سب پاک ہونا فرماتے ہیں یہ پاکی جو ہے تحالت عامہ خلقس عام عوام کی پاکی کا منزل ہے مرتبہ دوں فرماتے ہیں تحالت جوارح و آزاد انسان اپنی اپنی اعضاء و جوارح کو پاک رکھیں کس سے از ادنا سے جرائم و ماسی ہر قسم کے جرائم اور گناہوں سے ہر قسم کی گناہ وش کو جو ہے آنکھ سے پر ظلم کرنے سے آنکھ کو کسی نامحرم کو دیکھنے سے کان سے کسی گناہ کی باتیں سننے سے پاؤں کو گناہ کی طرف چل کے جانے سے دل و دماغ کو گناہیں سوچنے سے ہاں جی تو میں متحارت کا مرتبہ تم تمام اعضاء و جوارح کو ہر قسم کی ادناس جرائن گناہوں کی ناپاکی سے گناہوں کی گنجگی سے ان کو پاک رکھیں۔ فرما یہ تحالتِ ابرار ہے آفرمت یہ نیک وکار لوگوں کے جو ہے تحالت کا منزل ہے مرتبہ سو فرمایا متحالتِ نفس انسان اپنے نفس کو پاک کرے جی جوازہ و جوارش کے بعد زیادہ لطافت مل جائے کہ نفس کو پاک کریں کس چیز سے قدرات صفات زمینہ بوری صفات سے بوری اخلاقیات سے ان چیزوں حسد سے بغض سے کینہ سے نفرتوں سے ہاں جی تمام جو ہے دل سے تعلق رہنے والی جو برائیاں ہیں اخلاقی برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے آپ اپنے نفس کو پاک رکھیں اور یہ یہ تہارت سالقان اللہ کی طرف سفر کرنے والے شیر سلوک میں جانے والے جو اللہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں ان کی تہارت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اعضاء کو جسم کو لباس کو پاک رہنے کے ساتھ ساتھ عذاب و جوارے کو گناہوں سے پاک رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نفس کو بھی برے صفات سے پاک رکھتے ہیں صفات زمینہ سے پاک رکھتے ہیں حسد سے بوغش سے کینہ سے نفرت سے عداوت سے ہاں مکر سے منافقت سے کوہر سے شرک سے ان تمام برائیوں سے جو ہے جو انسان کی نفس کو گند کر دی ہے نفس کو جو ہے تباہ اس کو اندر تارکی آ جاتی ہے اور اللہ سے دوری کے سبب بنتی ہیں ان تمام برائی برے اخلاقیات سے انسان اپنے نفس کو پاک رکھے یہ سالکان کا منزل فرماتے ہیں چوتھا مرتبہ جو دل فرماتے ہیں دل کے ہے دل از آفرماتے دل کے پاکیں دل کو کس چیز پاک رہنا از غیر حق غیر حق یعنی دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز آنے نہ دے دل چوبیس گھنٹہ اللہ کی یاد میں رہے دل جو ہے اللہ کی رضا کے کاموں کے علاوہ کسی اور چیزوں میں غور و فکر نہ کرے ہاں جی صرف اللہ کی رضا اللہ کی یاد میں رہے اللہ کی عبادت و بندگی میں مشروع رہے دل میں کسی قسم کے غیر حق اللہ کے کی علاوہ کسی اور کو دل میں آنے نہ دے چوبیس گھنٹہ اللہ کو اپنے دل میں ہاں جی تصور میں رکھیں اور کسی قسم کے غیر حق اور اللہ کو ناپسند نہ آنے والی کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کوئی چیز دل میں آنے نہ دے تو یہ فرماتے ہیں تہارت دل ہیں یہ اللہ کے صدیق لوگوں کا صدق نص یہ تہارت صدق نص عبادت عمل میں جو ہے قول و فیل میں سچے لوگوں کی طارت ہے ہاں جی سچے لوگوں کی جو عمل و کردار رفتار گفتہ سب میں اللہ کی رضا جوئی میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اپنے باطن کو پاک کر چکے ہیں ان لوگوں کا وہ اپنے وہ تو ظاہر اعمال سے اس کا پاک ہونا تو ہونا ہی ہونا ہے لباس جسم وم ہر چیز بعض آزار و جوارے کو گناہوں سے پاک نفس کو برے اخلاقیات سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی وہ پاک رکھتے ہیں غیر حق کے تصور سے وہ اللہ کے سبق کسی اور کو اپنے دل میں آنے ہی نہیں دیتے ہیں ہمیشہ یاد الہی میں رکھتے ہیں ہمیشہ اس کے دل اللہ کی ذکر و فکر میں رکھتے ہیں بیداری میں خواب میں چلتے پھرتے ہوئے اٹھتے پھرتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ اللہ کے ادا و بندگی میں سوچتے ہیں اللہ کی نا فرمانی میں وہ کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں تو یہ آپ نے فرمایا طارت کے چار مرتبے ہیں ہاں جی تحرت کے چار مرتبہ میرے کبھی نے فرمایا کہ پہلے جسم لباس اور جگہ کا پاکی پھر اعضاء و جواہرے کو گناہوں سے پاک کرنا ان گناہوں کے اعتقاف کرنے نہیں دینا پھر نفس کو برے صفات سے پاک کرنا پھر دل کو غیر حق سے پاک رہنا ازان گرم یہ امیر کبھی صدر مدانی <تصفح> وہی عظیم حستی جس نے جو ہے ناند آباد شریف کی دعائیں ہمیں توفتاً عناج فرمایا وہ دعائیں ہم تک پہنچایا اسی نے کے یہ مکمل بیان فرمایا ہے پھر اللہ ہمہ تو اللہ پاک کرے میرا اندر پاکی کے یہ تمام صفات پیدا کرے اور پھر خاص طور پر آپ نے کہا ہاں کل بھی اے اللہ پاک کرے میرے دل کو ہاں جی اب قلب کا کیا معنی ہے قلب جو ہے لغت میں فرمایا قلب لغت میں تبدیلی کو بھی بولتے ہیں قلب کا نا انقلاب اسی لفظ سے ہے کسی چیز کا عکس کے لیے بھی قلب استعمال ہوتے خود دل کے معنی میں یہ جمع اس کا قلوب ہے اور قلب دماغ عقل اور انسان کے باطن ان سب کو بھی قلب کہتے ہیں دماغ کو بھی عقل کو بھی انسان کے باطن کو بھی ان سب کو بھی علوی لغت کے حوالے سے قلب کہتے ہیں کہ دام لغت بات کام نامی لغت نے معنی لکھا ہے تو اس دعا میں اللہ تحریر قلبی میں ہاں جی اس سے مراد کون سا معنی ہے تو یہاں پر جو ہے ان معنی میں سے دل دماغ عقل اور باطن مراد لے سکتے ہیں ہم یہاں پر کہ اللہ تاہر قلبی میرے دل کو پاک کرے یعنی میرے عقل و دماغ اور دل کو پاک کرے میرے باطن کو پاک کرے کیونکہ کو تو ظاہر کو ہم لب کے لباس کو دوہ کے ہاں جی پانی سے صابن جی تو پاک کر سکتے ہیں اما دل کو ہمیشہ یاد الہی میں رکھنا ہاں جی دل کے اندر بری باتیں نہیں آنے دینا دل کو ہمیشہ اللہ کے اطاعت میں سوچتے رہنے دینا دل سے جو بھی حکم نکلتی وہ صرف ہاں جی اللہ کے احکامات کی تابداری کے سلسلے میں حکم نکلے وہاں سے کوئی غلط کاموں کا حکم صادر نہ ہو جائے دل و دماغ دل و دماغ ہمیشہ اچھی چیزیں سوچتے رہے دل و دماغ ہمیشہ مثبت چیزیں سوچتے رہے دل و دماغ میں ہمیشہ اچھائیاں ہو کوئی برائیاں نہ ہو آئیں اور دل پاک ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں بندے کی وش میں نہیں ہے بندہ بچارہ جو ہے وہ سو باتیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں ہاں جی تو لہذا اللہ ہی سے مدد لیتے ہوئے دعا کرتے ہیں اے اللہ کیونکہ آپ غسل کے دوران یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہ کو آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے یہی یہ آپ اللہ سے اللہ دس میں دعا کیا اللہ یہ ظاہر جسم کو تو میں سکتا ہوں میں دوہ رہا ہوں پانی سے دوہ رہا ہوں لیکن باطن کو تمہیں پاک نہیں کر سکتا ہوں اس کو تو پاک کر دے یہاں یہ دعاغ پڑھنے کے ایک موسیقی کہ اللہ ظاہر کو تو میں پاک کر رہا ہوں پانی کے ذریعے سے لیکن میرے دل کو میرے باطن کو میرے عقل و جہور کو میرے دل و دماغ کو ہاں تمام بورے اوشا سے بری باتیں سوچنے سے بری افکار آنے سے اے اللہ تو پاک کر دے میرے دل کو ہاں کیونکہ یہ ہے یہ سب معنی دل دماغ باطن جو ہیں انسان کے قوئی فکریت سے مربوط ہے دل دماغ عقل قلب یہ سب اور قوئی فکریہ کے پاک ہونے سے انسان کا جیسے جو نیت پاک اور عمل خلوص سے انجام پاتی ہے اب انسان کو قوئی فکریہ ہی پاک ہو جائے نا آپ کے دل پاک ہو جائے دماغ پاک ہو جائے اس میں غلط باتیں نہ جائے جائیں دل میں غلط باتیں نہ جائیں جائے تو ہمیشہ آپ اچھے کاموں کا نیت کریں گے ہمیشہ آپ اچھا سوچیں گے آپ اپنے عمل کو صرف رضائے رب کے لیے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے جب ایسا ہوگا تو قبولیت عمل کے لیے یہی سب سے ضروری اور اہم بات ہے آپ کے عمل قبول ہونے کے لیے آپ کی نیت پاک ہو آپ کی نیت کے اندر خلوص ہو اخلاص ہو عمل خلوص کے ساتھ انجام دے دے عمل کے اندر قربتاً اللّہ قربت الا ہو اللہ سے قرب کا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ آپ کے تصور ہو. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی بھی عمل انجام دے دیں نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے انجام دے دیں تو پھر جو ہے وہ عمل پاک عمل ہوتی ہے وہ دل کو ہوا آپ کے لیے زندگی کو ہاں سنوارتی ہے ایک پاک و طیب زندگی آپ کو عطا کرتے ہیں لہذا جو ہے اللہ تحریک قلبی یا اللہ میرے دل کو میرے باطن کو میرے عقل و شعور کو ہاں اور اس کو دل و دماغ کو تو پاک اور طاہر کر دے دل کو پاک کر دے ہاں اب دل کو پاک کرنے کا یہاں دعا کیوں ہو رہا ہے کیا دل جو ہے دل کے لیے کچھ مشکلات بھی ہیں دل میں ہاں جی کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں انسان کے دل کی مختلف حالتیں ہیں ہاں جی انسان کے دل کی مختلف حالتیں ہیں اور اقسام ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ دل تو ایسے ہیں جن پہ زنگ لگا ہوا ہے ہاں زنگ لگا ہوا ہے اللہ سورہ متفقن فرماتے ہیں کل بل لا رانا اللہ ما ماکان یکسب نہیں ابھی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے اب ماں کان یا یکسبون ان کے بورے کاموں کی وجہ سے بورے عمل کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے ہاں جی تو ایسے معلوم ہوا کچھ دل تو ایسے ہیں اس پر زنگ لگا ہوا ہے جس دل پہ زنگ لگا ہوا نا جس لوہے پہ زنگ لگا ہوا ہے وہ لا خراب ہوتا جاتا ہے اس کے اصل کا سامنے نہیں آتے تو جس دل پہ زنگ لگے گا وہ دل بھی اب یقیناً اس میں ہدایت نہیں آئے گا زینگرہ میں جس دل پہ زنگ لگ جائے گا وہ دل پہ ہدایت نہیں ہے اس میں اچھی باتیں نہیں ہے اگر نیک باتیں نہیں آئے گا اسی طرح جو ہے قلب مریض بھی ہے مریض دل بیمار دل ہاں جی بیمار دل ہے قرآن باغ میں سرمایہ امن میں فرمایا ہی مرد ان فضادہ تم رشتہ نہیں لاتے اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماریاں ہیں کس کی بیماریاں نفاق کی بیماریاں کفر کی بیماریاں دھوکے کی بیماریاں حسد کی بیماریاں ہاں جی اور ہر قسم کے جو ہے بوری چال چلن یہ ساری چیزیں بیماری انسان کے دل میں ہوتی ہے لہٰذا فرمائے وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں حضادت تم رشن نے لائے, لائے راج تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو منافقت کے زندہ یہ پیمبر کے جو بھی منافع ان کی صبح ہے اور کفار کی تو اللہ نے ان کے اس بیماری پہ اس کی اس ناپاکی اللہ نے اس کو اس بیماری کو ناپاکی کر کے نفاق کو پھڑ کے اس پہ اور اضافہ کر دیا اور اس طرح یہ لوگ بری طرح جو ہے تاریخ ہو گیا ظلمانی ہو گیا سیاح ہو گیا ہاں جی اور حد سے دور ہو گیا مزید اللہ بھی جو ہے فرمات سر بقراد مد فی علو یہ بھی منافین کے بارے میں فی قلو بھی مرض الحضاد مرضا ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا و مذاً مقان یکم ان کے لیے دردناک اضاف ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جلاتے رہنے کی وجہ سے ان دو عبادت میں تو ہوا ایک میں آئیے دل زنگ آلود دل ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ مریض قلب مریض, مریض ہوتے ہیں بیمار دل ہے اب اس کو جو ہی پاک ہے پاک کرنا ہے اللہ سے اس سے اس بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے دل کی جو بیماریاں ہیں حسد ہے نفاق ہے کفر ہے شرک ہے مکن ہے دغلا پالیسی ہے تمام بیماریاں جو ہے اسی دل کے خرابی سے پیدا ہوتے ہیں زین گرامی اگر دل صحیح ہو تو آپ کے تمام آزاد تو اسی کے بھر میں بازار ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کا آپ کے پیر کا آپ کے آنکھ کا آپ کے کانکھا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے وہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے جب تک آپ کے دل سے ان کو کوئی حکم نہ ملے ہاں دل بولے بھائی ہاتھ کو مدد کرو تو مدد کرے گا دل بولے کسی کو مارو تو ہاتھ مارنے کی طرف حرکت کرے گا دل بولے گا پاؤں سے مسجد کی طرف چلو پاؤں مسجد کی طرف چلے گا دل بولے گا بھائی چوری کے لیے چلو پاؤں چوری کے لیے چلے گا ہاں جی جس پر ظلم کرنے کے لیے ظلم کرنے کے لیے چلے گا دل آنکھ سے بولے بھائی قرآن کی تلاوت کرو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا قرآن دیکھو قرآن دیکھے گا ماں باپ کا چہرہ دیکھو ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا ہے جی اور عالم کا چہرہ دیکھو اس کا چہرہ دیکھے گا دل دل بولے بھئی فلاں نا محرم کو دیکھو اس گناہ کے منظر کو دیکھو تو آنکھ اس کو دیکھے گا وضاً کرم لہٰذا ہماری تمام اعضاء و جوارے دل کے تابع ہے لہذا دل پاک ہوگا تو تمام اعضاب پاک ہوگا تمام اعضا صحیح رخ میں حرکت کریں گے دل گندہ ہوگا دل بیمار ہوگا دل پہ زنگ لگے گا تو تمام آزاد گناہ کی طرف چلا جائے گا تو مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں دل کی جو حالتیں ہیں قرآن پاک میں اس پر موضوع ہے کافی بات ہے تو اچھی باتیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان درستوں کو سنیں ہاں جی سنیں گے تو ہمارے اندر اچھی تبدیلی آ جائیں گے ان نورانی کلمات کو سن کر قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں حدیث سے بیان کر رہا ہوں امیر کبیر علیہ رحمٰہ کی نورانی تعلیمات سے بیان کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ ان کو سنیں تاکہ سب کے لیے فائدے مند